مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ تعالی علیہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں امام اہل سنت کے سفر مدینہ کا سفر حرمین طیبین کا ذکر ہمارا جاری تھا علماء مکہ مکرمہ نے جس انداز میں امام اہل سنت سے محبت کا اظہار کیا جو تعظیم و تکریم امام اہل سنت کی, کی اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں سننے کی سعادت حاصل کی تھی مزید مکہ مکرمہ کے کچھ واقعات اور یوں ہی مدینہ منورہ جو آپ کا وہاں سے سفر ہوا اس حوالے سے کچھ باتیں آج کے سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکہ مکرمہ میں ایک تو اپنی مشہور زمانہ کتاب دولت المکیہ تصنیف فرمائی جو خاص علم غیب کے موضوع پر تھی یوں ہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ میں نوٹ کے حوالے سے سوال ہوا بارہ سوال آپ سے کیے گئے اس زمانے میں یہ جو کاغذی نوٹ ہوتا ہے یہ نیا نیا نکلا تھا اور اس پر احکام علماء کے سامنے واضح نہیں تھے کہ اس کو ہم کیا قرار دیں سمانے اصطلاحی قرار دیں یا کیا اس کی حیثیت ہوگی زکوط کے حوالے سے اس کو قرض دینے کے حوالے سے اس سے قرض ادا کرنے کے حوالے سے بہت سارے فکی اعتبار سے شرعی اعتبار سے اس پر سوالات اٹھتے تھے اب تو چونکہ ہمارے یہاں ایک اس کا رواج ہے ہر چیز اس کی رائج ہو چکی ہے اس لیے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے تو شریعت کے اس کے واضح ہو چکے ہیں البتہ جب ایک چیز نئی نئی آتی ہے تو اس کے مسائل کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو اس زمانے کے بڑے بڑے علما فقط یہ کہہ کر اپنا منصب ادا کر چکے تھے کہ یہ علم جو ہے وہ علما کی گردن میں امانت ہے یعنی ان کے سامنے یہ مسئلہ منقع نہیں ہو رہا تھا واضح نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا کیا جواب ہوگا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلع سے مکہ مکرمہ میں یہ بارہ سوالات اس حوالے سے کیے گئے اور الحمد عزوجل مختصر مدت کے اندر امام اہل سنت نے کفل الفقیح الفاہم کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی کہ جو اولن نوٹ کے مسئلے پر لکھنے والے علماء تھے ان میں امام اہل سنت شمار ہوا اور آپ نے ان علماء کے سامنے جو اس پر سوالات اٹھتے تھے جو مسائل واضح کرنے تھے وہ ان کے سامنے واضح کیے یہ آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر تصنیف فرمائی اور الحمدللہ یہ کتاب بھی دنیا کی کئی مکتبوں سے شائع ہوئی حتی کہ بیروت سے بھی یہ کتاب الحمدللہ امام اہل سنت کی یہ شائع ہو چکی ہے وہاں سے بھی اس کو پبلش کیا گیا ہے یہ کتاب اپنے تسنی فرمائی وہاں پر اس کے علاوہ آپ نے آ, اپنے وطن میں ہی ایک کتاب حسام الحرمین تصنیف فرمائی تھی اس کی وہاں پر آپ نے علماء کو اجازتیں دی اسی طرح اس کے اوپر آپ نے تقریریں حاصل کی علماء کے سامنے وہ کتاب بھی آپ نے پیش کی یہ بھی آپ کی ایک شاندار کتاب ہے امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ کی جب وہاں علماء سے ملاقات ہوئی تو بالخصوص آ, مفتی یا حنفیہ حضرت علامہ مولانا شیخ صالیہ کمال رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہو چکی تھی یوں ہی جو کتب خانہ حرم کے لائبریرین تھے جو اس کے انچارج تھے یعنی مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کو امام اہل سنت سے بڑی الفت ہو چکی تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے امام اہل سنت وہیں پر یعنی مکہ مکرمہ میں ایک طویل عرصہ قیام کریں اور ان کا ظاہر ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی مقصد نہیں تھا امام اہل سنت کی وہ تو خدمت کر رہے تھے امام اہل سنت کی دعوتوں کا اہتمام بہت ساری چیزوں کا اہتمام آہ وہ کر رہے تھے جس کا ذکر خود امام اہل سنت نے اپنے سفر نامے کے اندر کیا ہے لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے ان لوگوں کو بڑی الفت و محبت ہو چکی تھی اور یہ چاہتے تھے کہ امام اہل سنت ان کے یہاں پر کچھ عرصہ اور رہیں تو انہوں نے کچھ باتیں امام اہل سنت سے اس حوالے سے کی کہ جب آپ بیمار ہو گئے امام اہل سنت لمبا عرصہ وہاں پہ گزر گیا محرم الحرام کا ایک لمبا ٹائم گزرا کہ جس میں امام سنت مسلسل وہاں پر بخار کے اندر ہی مبتلا رہے تو حضرت علامہ سید اسماعیل رحمت اللہ ہی تلاڈ ہے انہوں نے امام اہل سنت سے کہا کہ مکہ مکرمہ کا موسم چونکہ گرم ہے اور اس گرمی کی وجہ سے آپ کی طبیعت بار بار خراب ہو جاتی تو میرا تعریف کے اندر ایک بڑا وسیع مکان ہے کھلا مکان ہے اور طائف یہ انتہائی پر فضا اور ٹھنڈا مقام ہے مکر مکرمہ سے قریب ہی یہ شہر ہے اور بڑا مشہور شہر ہے مبارک شہر ہے یہ بڑا پر فضا مقام ہے تو آپ نے امام علیہ سنت سے کہا کہ آپ وہاں چلیں ان اللہ تبارک و تعالیٰ گرمیوں کا موسم وہاں پر گزاریں گے اور آپ کا مرض بھی وہاں پر ٹھیک ہو جائے گا تو امام رحمت علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بہترین جواب دیا کہ یہ جو حالت مرض ہے اس میں اگر سفر کے میں قابل ہوں تو میرا سفر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری کے لیے ہو بس یعنی مدینہ منورہ میں چلا جاؤں تو یہ امام اہل سنت نے ان کے سامنے بیان کیا تو وہ ہنس پڑے اور کہا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم جب تائف چڑھے جائیں گے تو وہاں تنہائی میں آپ سے کچھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے کیونکہ یہاں پہ مکہ مکرمہ میں تو علماء کا آنا جانا مسلسل آپ کے پاس رہتا ہے تو اس لیے آپ سے پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی وہاں پہ بیٹھ کے کچھ آپ سے پڑھ لیتے اسی طرح جب امام اہل سنت رحمت اللہ ہی کو بیماری کے اندر ایک وقت وہاں پر گزر گیا بخار کے اندر وقت گزرا تو اب امام اہل سنت نے اسی حالت کے اندر مدینہ منورہ جانے کا ارادہ کیا کہ اب یہ بخار تو بڑھتا ہی جا رہا ہے کم ہو نہیں رہا اسی حالت میں مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو ان علماء نے یہ کہا کہ آپ کی جیسی طبیعت ہے اس میں آپ یہیں پر انتظار کریں آپ نہ جائیں تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے روزے کی حاضری نہیں ہوتی آپ کے شہر کی حاضری نہیں ہوتی تو پھر حج کا کچھ لطف نہیں حج کا لطف اسی صورت میں آئے گا جب میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں انہوں نے پھر اصرار کیا کہ آپ ٹھہرے تو میں نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ من حج ولم یزرنی فقط جفا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی یعنی مدینہ منورہ نہیں آیا روزے اقدس پر نہیں آیا اس نے مجھ پر جفا کی وفا نہیں کی اس نے تو ان نے کہا کہ آپ پہلے ایک مرتبہ آ چکے یعنی جب آپ تیئیس سال کی عمر میں حاضر ہوئے تھے تو اس وقت آپ نے زیارت تو کر دی تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں حاضر تو ہو چکے تھے ان کے شہر میں تو جا چکے ہیں تو میں نے کہا کہ میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہو بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضروری ہے یعنی جو بھی حج کے لیے جائے, جائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے روزی کی زیارت کے لیے ضرور حاضر ہو پھر آپ فرماتے ہیں کہ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاؤں روزہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے اگرچہ اس وقت دم نکل جائے یہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ دعا کریں کہ ایسا ہو جائے تو اب یہ ہے تو بہت بڑی سعادت کی بات کہ مدینہ منورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ موت عطا فرمائے اور وہاں پر ہی مزار بنے بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے لیکن امام اہل سنت رسمۃ اللہ تلا کی ذات سے چونکہ ایک عالم کو نفع ہو رہا تھا اور امام اہل سنت کی دعا یہ تھی کہ میں پہنچوں اور ایک نظر پڑے اس کے بعد بھلے انتقال ہو جائے تو حضرت علامہ مولانا شیخ کمال رشمۃ اللہ تلا ان کا اور مولانا سید اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ دونوں کا چہرہ متغیر ہو گیا اعلی حضرت امام علیہ سنت کی دعا سن کر تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ آپ یوں دعا کریں کہ تاؤدو سمتو سم تاؤد سم سم سم یعنی آپ آئیں، پھر, آئیں پھر آئیں پھر آئیں پھر آئیں پھر بھلے مدینہ منورہ کے اندر ہی آخر آپ کا ٹھکانہ بنے یعنی ابھی انتقال کی بات نہ کیجیے مرنے کی بات ابھی نہ کیجیے ابھی آپ کی جو ضرورت ہے جس طریقے سے آپ کی ذات کی برکت ہے اس طرح آپ دعا نہ کرے بلکہ دعا کرے کہ اللہ تبارک وطالع بار بار آپ کو مدینے لائے پھر بلے آخر ٹھکانا مدینے منورہ کے اندر بنے آلیہ حدت امام اہل سنت رحمۃ اللہ یہ گفتگو ہوئی پھر اس کے بعد علماء نے آپ کو پیشکش کی کہ حضور آپ کی ہم یہاں پر شادی کروا دیتے ہیں نکاح کروا دیتے ہیں تو مقصد ان کا یہی تھا کہ کسی طریقے سے امام اہل سنت کو یہاں پر روک سکیں جیسا کہ خود انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ آپ کو یہاں پہ ٹھہرائے لیکن امام اہل سنت نے بڑا حکمت والا جواب دیا کہ اگرچہ نکاح دوسرا کرنا جائز ہے اس میں گناہ نہیں جبکہ آدمی عدل کر سکتا ہو لیکن میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں اپنے بچوں کی والدہ کو لے کر یہاں پر آیا ہوں تو وہ قریض کہ جس نے مناسی کے حج ادا کیے جسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لایا ہوں اب اگر میں اس کو یہی بدلا دوں کہ اس کی موجودگی میں دوسرا نکاح کر لوں تو اس کو غم پہنچے گا یعنی یہ ایک فطری بات ہے طبیعت کی بات ہے کہ عورت کو اس کا غم پہنچنا ہی ہے تو امام علیہ سنت نے فرمایا کہ میں یہاں پر اس کو اس کا غم دوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے ان علماء کا مقصد جو ہے وہ امام اہل سنت کو وہاں پر روکنا تھا تو اس طرح کی کئی واقعات امام اہل سنت رسمۃ اللہ تعالیٰ کے یہ مکہ مکرمہ کے اندر پیش آئے امام علیہ سنت رسمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی آپ کی صحت یابی ہوئی اور آپ سلطانی حمام سے نہا کر نکلے تو اس وقت آپ نے بادل دیکھا جو ہرم تک پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو گئی پھر آپ نے بارش کے اندر ہی طواف کیا اور آپ کو دوبارہ یہ بخار لوٹ آیا تو علماء نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک حدیث زعیف کے لیے اپنے آپ کو بیمار کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ حدیث اگرچہ کہ صنعت کے, کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بڑی امید ہے اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہی تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ آپ کو اس بارش میں جب طواف ہو رہا تھا تو اس وقت تعداد بہت کم تھی تو آسانی حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوا اسی زمن میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تلا فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حج کر لیا تھا تو حج کے ارکان میں سے ایک جو بنیادی رکن ہے وہ طواف و زیارہ ہے یعنی جب بندہ ارفات کے میدان میں قیام کر لیتا ہے دوسرے دن مضدریفہ جاتے ہیں مضطریفہ کے بعد شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کی جاتی ہے قربانی کرنے کے بعد حلق کروایا جاتا ہے اور پھر ایک رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے تواف زیارہ اس تواف زیارہ کا جو افضل وقت ہے وہ ویسے تو دس تاریخ ہے لیکن اگر دس تاریخ کو نہیں کیا تو پھر گیارہ کو گیارہ کو نہیں کر پائے تو پھر بارہ کو بارہ کے غروب آفتاب سے پہلے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس طواف کا اکثر حصہ غروب بارہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لیا جائے اس کے دیگر مسائل بھی موجود ہیں تو امام اہل سنت رحمتہ اللہ نے جو زیارہ کیا وہ آپ نے گیارہ ذی الحجہ کو کیا تھا کہ عام جو حادی تھے وہ دس ذی الحجہ کو چلے گئے تھے لیکن آپ کے ساتھ کیونکہ گھر کی خواتین موجود تھیں مستورات موجود تھیں تو آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ خود بھی بیمار تھے بخار تھا تو گیارہ تاریخ کو اعلیٰ عدت امام اہل سنت شیطان کو کنکریاں مار کر اپنے گھر والوں کے ساتھ حرم میں آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمام حجات جو ہے وہ مینا کے اندر تھے اور ہمیں الحمد للہ از وجل بہترین انداز میں بآسانی با پرواب کا موقع ملا کہ بیس پچیس افراد اس وقت کے اعتبار سے حرم شریف کے اندر موجود تھے کہتے ہیں کہ ہر بار الحمداللہ از وجل حضر اسود کو چومنا اس پر بوسہ لینا منہ ملنا اس کے پر نصیب ہوا جو بتانا اصل میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں عنایتیں امام اہل سنت پر ایسی تھیں کہ امام عہلسنت یہاں یہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی صاحب جنہیں پہچانتا بھی نہیں تھا کون تھے تو چونکہ ہمارے ساتھ گھر کی خواتین تھیں وہ ہر پھیرے کے اندر آتے اور کچھ لوگوں کو لے کے کھڑے ہو جاتے کہ جو بہنیں ہیں ان کو موقع دو حضر اسود کے پاس وہ کھڑے ہو جاتے اور تین چار لوگ وہاں پہ ہلکا بنا کے کھڑے ہو جاتے کہ بہنیں جو طواف کر رہی ہیں یعنی امام اہل سنت کے گھر کی خواتین ان کو موقع دو تو جو مستورات ہوتی تھیں وہ بھی آسانی حضرت اسود کو بوسا دے دیا کرتی تھی یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ, اللہ تعالی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں تھیں کہ آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ایسے معاملات پیش آ رہے تھے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی مدد کے لیے آپ کی معاملت کے لیے کہیں نہ کہیں بندوبست ہو ہی جایا کرتا تھا امام میرے سنت فرماتے ہیں کہ جب یہ طواف مکمل ہوا تو اس کے بعد جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو ملتزم کا حصہ ہے یعنی خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کی درمیانی جگہ اس کو ملتزم کہتے ہیں اس ملتزم کے مقام پر آ کر اپنے آپ کو چھپٹانا ہوتا ہے اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے اگر اس کا موقع ملتا ہے ورنہ برال آفی زمانینا ہمارے زمانے کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے تو کم از کم اس کے قریب جا کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو دعا کرنی چاہیے بڑا پر رونق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا مقام ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جبری امین اس مقام پہ کھڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں یا واجد یا ماجدو لا تزلّی نعمت اڑیا کہ اے واجد و ماجد مجھ پر جو نے نعمتیں کی ہیں اس کو کبھی مجھ سے زائل نہ کرنا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی اس مقام پر حاضر ہوئے اور یہی دعا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زوال نعمت سے محفوظ فرمانا فرماتے بہت پر کیف رکت تاریخ اب امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک اور مدنی سوچ اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ اس مقام پر آپ کھڑے ہوئے دعا کر رہے تھے بڑا یعنی جو افراد وہاں گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کابۃ اللہ المشرفہ کے قریب ہی جا کر اگر بندے کے اندر تڑپ ہو تو اس کو ویسے ہی دقت تاری ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ مقام کہ ملتظم کا جو مقام ہے یہاں پر کھڑے ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور امام اہل سنت جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ بستی جو اللہ تبارک و کا مقبول بندہ ہو اللہ تبارک و سے ڈرنے والا ہو وہ دعا کر امام سنت وہاں پہ دعا کر رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنے میں ایک عربی شخص جو ہیں وہ میرے برابر میں آ کے کھڑے ہو گئے اور بڑی زور زور سے وہ رونا شروع کر دیا چلا کر انہوں نے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کے چلانے سے میری طبیعت کچھ بٹ گئی یعنی پہلے تو میں رکت کے ساتھ توجہ کے ساتھ دعا کر رہا تھا اب یہ آئے اور دعا کرنے لگے تو میری توجہ ان کی طرف سے بٹ گئی لیکن آپ سوچ دیکھیں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے معن خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے ہوں اور ان کے قرب کا فیض مجھ پر بھی تجلی ڈالے یعنی ان کی وجہ سے مجھے بھی برکتیں حاصل ہوں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے بھی حاصل ہو اس تصور سے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اطمینان ہو گیا اور اعلیٰ حضرت امام علیہ وسلمت پھر دعا کے اندر مشغول ہو گئے یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہی کی مدنی سوچ بھی معلوم ہوئی کہ جب کوئی ایسی صورت حال پیش آئے تو حتی المکان لوگوں کے ساتھ حسن زن رکھنا چاہیے ان کے بارے میں ایک اچھا گمان پیدا کرنا چاہیے اور نتیجہ یہ نکلا امام اہل سنت کے اس واقعے سے کہ جب بندہ کسی کے ساتھ حسن زن رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو چین عطا فرماتا ہے اس کے برعکس بندہ اگر لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل کو بے چینی ہوتی ہے یعنی چین اس کو نصیب نہیں ہوتا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سفر کے پہلے اشرے میں عزم حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصمم یعنی پکا ہو گیا کہ اب میں نے مدینہ منورہ یہاں سے یعنی مکہ مکرمہ سے جانا ہی جانا ہے تقریباً تین مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا تو آپ چاہتے تھے کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اونٹ کرائے پر لیے گئے اور سب کو کرایہ دے دیا گیا سارے اکابر علماء جو ہے مکہ مکرمہ کے یہ امام اہل سنت کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہوئے اور ایک بڑی تعداد تھی کہ جو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر تک امام اہل سنت کو چھوڑنے آئی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں کمزور تھا اور بیمار بھی تھا اس لیے سواری سے نیچے نہیں اتر سکتا تھا اور یہ علماء میرے ساتھ نیچے چلے تھے میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ نیچے آؤں ان کے ساتھ چلوں لیکن ان حضرات نے مجبور کیا کہ آپ بیمار ہیں آپ سواری پر ہی سوار رہیے. وہاں سے امام اہل سنت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور ان محبت والے علماء کی محبتیں آپ کے دل کے اندر موجود تھیں کہ کی محبتوں کو آپ نے بڑا حاصل کیا اور اس کے بعد بھی ان علماء کا آپ سے رابطہ رہا بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید اسماعیل رحمت اللہ علیہ یہ تو باقاعدہ امام اہل سنت سے چند برسوں کے بعد ملنے کے لیے بریلی شریف آئے تھے امام اہل سنت سے ملاقات ہوئی ان کی باتیں بھی امام علیہ سنت نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کی ہیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی مدینہ منورہ کی طرف روا دما ہیں اور آپ امام اہل سنت کا عشق و محبت بالکل معروف ہے کہ جانتے ہی ہیں کہ کس قدر امام اہل سنت کے اندر بالخصوص مدینہ منورہ کی جو تڑپ اور جو عشق ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کی طرف امام اہل سنت جیسی ہستی جا رہی ہو حاضری سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دینی ہو تو پھر کیسا لطف کیسا سرور امام اہل سنت پر تاری ہوگا خود فرماتے ہیں کہ پہلی رات یہ جنگل میں آئی ظاہرے کے بسیں وغیرہ تو اس زمانے میں تھی نہیں اونٹوں پر ہی سفر ہوتا تھا تو جنگل میں آئی لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ رات کیا تھی ایسا لگتا تھا کہ صبح کی طرح روشن ہے مسل صبح روشن تھی کہ جنگل ہے لیکن جنگل کے اندر گویا کہ بس ایک روشنی ہوئی بھی ہے صبح کی طرح وہ منظر ہوا ہوا ہے امام سنت رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ ذوق تھا کہ آپ کو وہ رات رات محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف جا رہے تھے پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مدین مکہ مکرمہ سے چونکہ پہلے جدہ جانا پڑتا تھا زمانے کے اندر تو آپ جدہ کی طرف گئے جدہ سے پھر کشتی میں سوار ہو کر یہ راب کا ایک علاقہ ہے جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان کا علاقہ ہے یہاں پر یہ پہنچتے ہیں جدہ سے رابق تک پہنچتے ہیں درمیان میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ جو ملح تھے اس زمانے کے کشتی کے تو وہ چونکہ اس زمانے کے اندر خوش عقیدہ مسلمان ان کی وہاں پر خدمت تھی تو وہ ملح بھی بڑے خوش عقیدہ لوگ تھے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں کام کرتے یعنی پردے وغیرہ کھولنے باندھنے کا کشتی کا جو طریقہ ہوتا ہے تو وہ بڑے عجیب انداز میں اکابر اولیاء کلام کو پکارتے تھے جو بڑا لطف دیتا تھا ایک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو پکارتا کہ یا سیدی شیخ عبد القادری جی کوئی دوسرا یوں سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ندا کرتا کوئی تیسرا جو ہے وہ سعید احمد ریفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو ندا کرتا تو کوئی سیدی عہدل کو ندا کرتا تو عالت فرماتے ہیں کہ ان کی آوازیں بڑی پر کشش تھی جو بڑا لطف دیتی تھی کہ اور پکار رہے ہیں پھر اس کے بعد امام اہل سنت رحمتہ اللہ وہاں سے رابع پہنچے تو اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہاں رابق کا امام اہل سنت کے وہاں کے جو سردار تھے شیخ حسین نام کے شخص تھے امام اہل سنت ان کو نہیں جانتے تھے لیکن کو پتا کس نے اس بات کی اطلاع دی خود فرماتے امام علیہ سنت کی مجھے نہیں معلوم کہ کس نے اطلاع دی وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ میرے پاس آئے اور ان کے ہمراہ ان کے بہت سارے عزیز تھے اور انہوں نے اپنے ایک مقدمے کا جو بہت عرصے سے ان کے پاس پڑا ہوا تھا جس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا وہ امام علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی میں کوئی نہیں جانتا تھا اب جب امام اہل سنت کے سامنے وہ مقدمہ پیش کیا گیا جو ان کا ایک عرصے سے التوا میں تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے حکم شرع ارض کیا اور الحمدللہ عزوجل ازد باتوں ہی باتوں کے اندر وہ جو مسئلہ ایک عرصے سے پینڈنگ میں تھا وہ سارا کا سارا حل ہو گیا یہ واقعہ پیش آیا یہ امام اہل سنت سے حد درجہ متاثر ہوئے اور پھر ان کے بعد ان کی عنایتیں مدینہ منورہ پہنچنے تک امام اہل سنت کے ساتھ رہی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ربی اول شریف کا ہلال یہیں پر ہو گیا یعنی رابق کے مقام پر یہاں سے اونٹ کرایہ پر لیے گئے نماز اثر پڑھ کر سوار ہونا تھا تمام کے تمام سامان کو سڑک پر رکھ دیا گیا اور اونٹوں پر ہم نے سفر کرنا تھا جو ہمارا سامان تھا جس میں کپڑے وغیرہ چیزیں تھیں وہ بھی روڈ پر رکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھ کے سوار ہوں گے یہ بھی ایک اونٹ کے اوپر سوار کر لیا جائے گا امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی ہی فرماتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی وہ حاجی صاحب بھی اس پر سوار ہو گئے نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ مدینہ منورہ کی طرف رواں ہو گئے اور ہمارا سامان جو ہے وہ سڑک پر پڑا رہ گیا اب نہ دوسرے کپڑے موجود تھے نہ برتن وغیرہ کچھ موجود تھے آ, بس اللہ تبارک و تعالی کی عنایتیں تھیں امام علیہ رحمت اللہ ہی تلالے فرماتے ہیں کہ راستے میں جب ہم بیر شیخ کے مقام پر پہنچے اور منزل سے چند میل کے فاصلے پر تھی مدینہ منورہ صرف چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تھا اور وقت فجر تھوڑا رہ گیا تھا یعنی وقت فجر ختم ہونے والا تھا اور جو چلانے والے تھے اونٹوں کو وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم مدینہ منورہ جا کر ہی روکیں گے اس سے پہلے نہیں روکیں گے اب اگر ہم راستے میں رکتے نا تو فجر کی نماز نکل جاتی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اتر آیا ہم نے وہاں پر فجر کی نماز ادا کی اور یہ جو اونٹ والے تھے یہ آگے چلے گئے اب امام اہل سنت جب نماز فجر سے فارغ ہوئے تو بڑا, بڑا مشکل تھا کہ چند میل کا فاصلہ طے کرنا تھا اور امام اہل سنت تھے بخار کے اندر بیمار تھے اب اس حالت میں سفر کرتے تو اور زیادہ بیمار ہو جاتے لیکن امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی اونٹ لیے کھڑا ہوا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شیخ حسین نے وہی رابق کے جو سردار تھے انہوں نے تاکید کر دی تھی کہ شیخ کی خدمت کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں کرنا تو انہیں کی وجہ سے میں پیچھے پیچھے آپ کے آ رہا تھا اور میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا عالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر میں کچھ آگے گیا تو دیکھا کہ جو ہمارے قافلے کا ایک اونٹ تھا خاص طور پہ جو میرے لیے تھا وہ وہاں پہ اس کا جو چلانے والا تھا وہ لے کے کھڑا ہوا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہا کہ شیخ حسین نے ہمیں خاص طور پہ تاکید کی تھی کہ میں آپ کا خاص طور پہ خیال رکھوں تو اس لیے میں یہاں پر رک گیا تھا امام علسمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ یہ سب میرے سرکار کی کرم نوازیاں ہیں ان کی نوازشیں ہیں کہ کہاں میرا جیسا فقیر اور کہاں وہ سردار یعنی شیخ حسین جن سے نہ کوئی جان پہچان تھی اور پھر دوسرا یہ یعنی جو اونٹ چلانے والے لوگ ہیں ان کی طبیعتوں کے اندر بہت زیادہ سختی ہوا کرتی تھی لیکن امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے نرم ہوئے ہوئے تھے اور خلاف عادت اس طرح کی گفتگو امام اہل سنت سے کر رہے تھے یہ کچھ باتیں امام اہل سنت کی ابھی سفر مدینہ کی جاری ہیں آپ مدینہ منورہ کے قریب قریب پہنچے ہیں پہنچنے سے پہلے بھی امام اہل سنت کے ساتھ کچھ عنایتیں ہوئی ہیں رب وعلا امام اہل سنت رحمۃ اللہ ترڑے کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی عنایتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطباع ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاین النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم